بسم الله الرحمن من الشيطان الراجيم من همزه ونفثه ونفثه من الذين قالوا يحررون الكلم عن مواضعه ويقولون استمعنا وعصينا وطمع غير اسماع وعرنا ليا بالثناء فيهم وطعنا في الدين مین اللہ ہاد کچھ ان لوگوں میں سے جو ہوتی ہیں یو حر خون الکالی وہ بات کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں وہ قولون طینہ اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی و غَيْرَ غیرہ اور کہتے ہیں کہ اسماح غیر مطمئین یعنی کہ سن اس حال میں کہ نہ سنایا جائے تجھے اور راہنا کہتے ہیں یعنی ہماری رعایت رکھ لیکم بھی الفینا اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے پیچ دیتے ہوئے وطعنن دین اور دین میں تان کرتے ہوئے انا ہوں پالو اور اگر یقیناً وہ کہتے سمنا و اطانہ ہم نے سنا اور ہم نے اثاق کی و اور سنیے وم درنا اور ہمیں دیکھیں لکانہ خی اللہم تو ان کے لیے یقیناً بہتر ہوتا و اقوم اور زیادہ درست ہوتا والا کے لانا ہوں واحو کفرہن لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی فالون اللہ قلیلا تو وہ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں گزشتہ آیات میں اللہ سبحانہ اٹھانا ہوا نے کہا تھا کہ یہ لوگ پہلے کتاب یہودی گمراہی مول لیتے ہیں ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتے ہیں اب یہاں پہ ان کی چند ایک گمراہیوں نے ذکر کیا ہے پہلی بات یہ ذکر کی یوسر رسول القار مواد ہی وہ کلام کو بات کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں تحریف کر ڈالتے ہیں یعنی جو مقصود و مطلوب ہوتا ہے بات کا اس کے بجائے اس کو کوئی اور معنی پہنا دیتے ہیں یعنی معنی تحریف کرتے ہیں تو اس کی کئی ایک مثالیں ہیں جیسے ذبح کا تعلق اسماعیل کے بجائے اسحاق علیہ الصلاط والسلام سے جوڑ دینا ابراہیم رسلاۃ والسلام نے خواب میں دیکھا تھا اسماعیل علیہ سلاط وسلام کو ذبح کرنے کے لیے اٹھایا تھا تو وہ کہتے تھے یہ اسماعیل نہیں بلکہ اسحاق علیہ السلاطلام تو اس طرح کی تبدیلیاں وہ کرتے پھر اللہ سکھانا ہوا نے ان کی دوسری بات عادت بتائی ہے کہ یقولونا سمعنا سمے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور یعنی کہ سن کر ماننے کے بجائے نہ ماننے پر ہی ڈٹے اور اڑے رہتے ہیں مسماعین اور کہتے ہیں کہ سنو غیر مصمعین تمہیں نہ سنایا جائے ظاہر میں یہ ایک اچھی دعا ہے کہ تم غالب رہو تمہیں کوئی بری بات نہ سنا سکے ظاہر مانا اس کا یہ ہے کہ آپ سنیں لیکن آپ کو سنایا نہ جائے اور یعنی اپنی مرضی سے سنیں، کوئی کوئی پر پر غالب آ کے آپ کو کوئی بری بات سننے پر مجبور کرے ایسا نہ ہو ظاہر تو اس کا بہت اچھا لیکن یہ لفظ بول کے وہ مراد کیا لیتے تھے کہ آپ سننے کی قوت سے محروم ہو جائیں گہرے ہو جائیں سن نہ سکے اس طرح کی شرارتیں کرتے راہینہ اور راہینہ کا لفظ کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدرت میں بیٹھتے اور انہیں کوئی حاجت اور ضرورت ہوتی تو کہتے رائینہ ہمارا بھی لحاظ کریں ہمارا بھی پیار کریں ہماری بھی بات سن اب یہ لوگ لفظ رائنا کہتے تھے لیکن رائنا کو بولتے ہوئے زبانوں کو گھما کہتے ہیں زبان کو بیچ دے کے یعنی راعینا کے بجائے راعینا. ذرا تھوڑا سا دبا راعی کہتے ہیں چرواہے کو راعی چرواہ اور رینا مطلب اے ہمارے چرواہے لفظ بھگ راعینا ہی محسوس ہوتا لیکن اس کو تھوڑا سا دبا کے کہتے راعینا تو اس سے مانا کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے لیم بھی الفناتی وہ تعین کی دین اور دین میں تن کرتے ہوئے دین کا مذاق اڑاتے ہوئے اسی بنا پر اللہ سبحانہ و سعالہ نے اہل ایمان کو کہا سالہ رعینہ ضرور کہ تم راعینا نہ کہا کرو چونکہ یہ اگر راعینا کو انہوں نے مذاق بنا لیا ہے تو راعینا کے بجائے تم ان کہہ لیا کرو اب ونذر نامے اس طرح کہ کوئی تحریف کر سکتے تھے ولو انہم قالوا اسمعنا واطعنا اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سن لیا ہم نے اطاعت کر لی یعنی نافرمانی کا اعلان کرنے کے بجائے اپنی اطاعت کا اعلان کرتے واسمع اور کہتے کہ سنیے ونذر نہ کہتے راعنا نہ کہتے لکانا بئرلہم اقوم تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ درست در بات ہوتی ولاکن وہ بہت بھی کفری <بِكُفْرِهِن> ہند لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لاگت کی خالہ اللہ قبیلہ لہذا وہ تھوڑا ہی ایمان لاتے ہیں تھوڑے ہی ان میں سے ہیں جو ایمان لاتے ہیں باقی ایمان نہیں لاتے یا ایلین اوت الکتاب آمین و بیما نزلنا مصدِ الما محاکم اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے آمین تم بھی ایمان لاؤ اماں اس چیز پر نزلنا جس کو ہم نے نازر کیا ہے تم بھی اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے مصد علما معاقم وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے یعنی ہمارا نادر کردہ کلام قرآن مجید یہ اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جو چیز تمہارے پاس ہے یعنی تورات رات و انجیز تو رات و انجیت کی یہ تقریب نہیں کرتا بلکہ اس کی تصدیق کرتا ہے تم بھی اس نئی نادر ہونے والی بڑی پر یعنی قرآن پر ایمان لے آؤ من قتل سا وجوہا اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں مٹا دا دیں مٹا دیں فَنَا چہروں کو مسخ کر کے ان کو پیٹھوں کی طرف چہرے نکال دیں اور نل ہوں یا ہم ان پر لہنت کریں کمال انا سبھی جس طرح کہ ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لاگت کی وقان امرواح اللہ اور اللہ کا کام ہمیشہ سے ہی کیا ہوا ہے یعنی اطال ہے اب یہاں پہ اہل کتاب کی شرارتوں کا اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا ہے اس کے بعد پھر اب ان کو ایمان کی طاقت دے رہے ہیں کہ ہمیں تمہاری یہ شرارتوں کا علم ہے جو سادشیں تم کرتے ہو اور گمراہیوں کے پیچھے جس طرح تم بھاگے چلے جاتے ہو ہدایت کو چھوڑ کے تمہیں ابھی بھی ہم وارننگ دیتے ہیں کہ اللہ کی نادر کردہ کتاب پر ایمان لے آؤ یہ کتاب تمہاری تو اور انجیل کی تصدیق ہی کرتی ہے اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مسخ کر دیں یعنی تم پر کوئی بڑا عذاب آ جائے اس بڑے عذاب کے آنے سے پہلے پہلے تم ایمان لے آؤ اور لانت کی دن مچھلیاں باز نہیں آئے تو اللہ نے کہا تنخواہ بندر شریل ہو جاؤ اللہ ان کو کر کے بندر بنا دیا تو اس طرح کے بڑے عذاب کے آنے سے پہلے اللہ کی طرف سے لعنت ہونے سے پہلے پہلے اللہ کی طرف سے رحمت کی محرومی ملنے سے پہلے پہلے تم ایمان لے آؤ اللہ رب العالمین کی کتاب کا وقان امر الواحم اور اللہ کا معاملہ جو ہے وہ کیا گیا ہی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کر لیتا ہے پھر وہ اٹل ہوتا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل کچھ بھی نہیں ہو سکتا انَََََََََََا فروشرا کا بھی ویب فرو مادون ذالی کالم شاہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے ویب فرو معدون رالی کالم شاہ اور جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا بخش دے گا تو میں یشرق بلّہ اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اسم ناظیم آ تو اس نے بہت بڑا گناہ باندھا ہے یہود کو وحید اور ڈانٹ سنانے کے بعد اب اس آئس میں اشارہ کیا ہے کہ یہ وحید اور جو ڈانٹ ہے ایمان نہ لانے اور کفر و شرف کی وجہ سے ہے کفر و شرف کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں وہ معمولی ہیں وہ تو چھوٹے ہیں کفر اور شرق کی نسبت جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں وہ تمام تک کفر اور شرک کی نسبت چھوٹے ہیں ہیں وہ کبیرہ ہی بڑے بڑے گنا ہیں لیکن کفر اور شرک کی نسبت وہ چھوٹے ہیں تو جو تمہیں یہ ڈانٹ ہے رحید ہے اور جو عذابوں کا ڈراضا ہے وہ تمہارے کبائر کی وجہ سے نہیں وہ تمہارے کفر و شرت کی وجہ سے ہاں یہ ضرور ہے کہ قبائل کا احتساب کرنے کی وجہ سے بھی اللہ سبحانہ ہوا تو کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے جیسا کہ وقتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کی وجہ سے ان کو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے منصح کر دیا بندر بنا دیا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں چاندے گناہوں کا ذکر کر کے جب یہ یہ یہ گناہ ہونے لگیں تو پھر خصف و مصحف کا انتظار کرو یعنی چہروں کے بگڑنے کا اور زمین میں گھسنے کا تو آزاد کبائر کی وفدات کی وجہ سے کبائر کی کثرت کی وجہ سے بھی آتا ہے لیکن یہود کو خصوصی طور پر جو پچھلی آیات میں بار بار تنقید کی جا رہی ہے اس نے ان کا بنیادی جو ظرم ہے وہ شرک والا ہے قفر والا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہ ماننے والا ہے کیونکہ باقی گناہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اس وقت سب سے اہم اور سب سے بڑا گناہ یہی قفر و شرک کا ہے تو اس لیے اشارہ کیا ہے کہ ان اللہ لا ما دون یقینا اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک معاف نہیں کرے گا شرک کے علاوہ جو گناہ اللہ جسے چاہے بخش دے معاف کر دے میں شریک بلّہ بقت اس طرح عطمن عگیمہ اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس نے بہت بڑا وہ جھوٹ باندھا ہے تب یہ جھوٹ ہی تھا کہ یہ ردی علیہ صلاح و کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے عیسائی عیسا علیہ سلاطلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے تو جس کو بھی اللہ کا بیٹا کہیں اللہ کی الوحیت میں خدا کی خدائی میں حصے دار اور شراکت دار ٹھہرائیں گے وہ اس طرح اطمن مبینہ دورانسمن ازیما بہت بڑا گناہ واضح بناہ بھرنے والا جھوٹ باندھنے والا تو یہود و نصارا، اللہ تعالی کے بیٹے کا لوگ اسلام کا دم بھرنے والے اور نام لینے والے اللہ سبحانہ خانہ ہوگا کے حصے میں سے ایک حصہ قرار دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نور میں سے نور ہے اللہ کے وجود کا حصہ ہی بنا ڈالتے ہیں تو یہ واضح طور پر گناہ ہے اور جھوٹ ہے الم تاراََ عزت کو نا انفوسہ ہوں کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں بل اللہ یزف کی بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے والنا فطیلا اور وہ فتیل دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے یہ کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے کہ اپنے مومیاں میاں مٹھو بنتے ہیں ہم بڑے نیک پاک اور یہ یہودیوں میں بھی بیماری تھی وہ کہتے تھے نشن ابنا ہم اللہ کے بیٹے ہیں, ہیں ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں محدود ہمیں چند دن ہی آگ میں جانا پڑے گا اگر گئے تو اول تو ہم جہنم میں جائیں گے نہیں کیونکہ ہم اللہ کے بڑے سے جیتے ہیں اور اگر گئے بھی تو چند دن ہی جائیں گے تو اس طرح کی باتیں وہ اپنے طور پر کہتے ہیں لئی سالین فی امین سبھی کہ ہم پہلے کتاب ہیں ہم ان امیوں پر جو بھی ظلم و زیادتی کر لیں ان کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کے ساتھ ظلم کیوں کیا وہ اپنے لیے رواب سمجھتے تھے پر اہل عرب پر جبر و استبداد ظلم و ستم اور ان کا مال کھانا انہیں لوٹنا انہیں تو یہ اپنے لیے وہ جائز اور رواج سمجھتے اور کہتے تھے ہم ان سے بہتر ہیں اپنے آپ کو بہتر کہتے تھے ویسے اپنے آپ کو سب سے دوسروں سے بہتر کہنے والا کام سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا اللہ نے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سیدھا کر تو اس نے کہا میں اس کو سیدھا کیوں کروں میں اس سے بہتر ہوں انا خیر امیدوں وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا وہ لبرل کا آج کل بڑا دور دورہ ہے تو بات بات پہ انسانی حقوق اور انسانی حقوق اور انسانی حقوق کا نام پر اسلام کے بہت سارے احکامات جو ہیں ان کو وہ پسے پچھتالتے ہیں کہ جی یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اس طرح آپ عورتوں کے پردے کو ہی لے لیں اس کے پیچھے بھی ہاتھ ہوتے کیوں پڑے انسانی حقوق کے خلاف تو اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم نہ مان کر یہ لبرلز کو جو راستہ ہے یہ شیطان نے دکھایا ہے اللہ نے کہا اپنا آدم کو سیدہ کرو تو شیطان نے کہا نہیں میں اس سے بے کروں آدم کو سیدہ کرنا میرے شیطانی حقوق کے خلاف ہے تو یہ لبرل کا بابا آدم اور ان کا پیر و مرشد وہ ابلیس ہی ہے جو خدائی احکامات پر بھی ان کو اکیلے حقوق یاد دلاتا ہے کہ نہیں ہمارا حق ہے تو بہرحال یہ اپنے آپ کو بہتر کہتے امیوں سے آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں ہم ان سے اولا افضل بالا تر غیر مسلموں میں تو یہ کام ہے ہی اس طرح ہندوؤں نے اپنی کئی ذاتیں بنائی ہوئی ہیں یہ اعلیٰ لات ہے اور یہ نچلی ذات ہے ایسے ہی مسلمانوں کے اندر بھی کئی لوگ جیسے ہیں ہم جی سید زادے ہیں اور ہم چودھری ہیں اور ہم فلان ہیں اور فلاں ہیں ہم بڑی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے حسب و نصب پر فخر کرنے سے منع کیا ہے اور بڑی شدید مذمت کی ہے حسب و نصف پر فخر کرنے اور کہا ہے کہ یہ جاہلیت کے قانون میں سے ہے اپنے خسپ پر پکڑ کرنا ان عکم اکم انض اللہ کے اللہ کے ہر عزت والا وہ ہے جو متقی ہے پرہیز ہے تقبے کی بنا پر عزت ملے گی اچھا کئی تقرے والے بھی ایسے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ زوم ہوتا ہے میں بہتر ہوں اس سے کئیوں کو یہ زوم نیکی کے میدان میں بھی کھا جاتا ہے اپنے بہتر اور وارکاروں کہا تو بہرحال کسی بھی میدان میں ہو یہ, یہ اچھی بات نہیں فرمایا میں الم طارن ذکا انفوسا کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر کہتے ہیں بل اللہ عزق کی بلکہ اللہ ہی اس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے ولا قطیلا ان پر فتیل برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا فطیل اصل میں کہتے ہیں کھجور کی گٹلی ہوتی ہے نا کھجور کی گٹلی کھجور کی گٹلی میں جہاں پہ وہ ایک لائن ہوتی ہے اس لائن میں دھاگا ہوتا ہے وہ جو کھجور کی گٹلی کا دھاگا ہے اس دھاگے کو کہتے ہیں فکیل اردو زبان میں تو کسی بھی چیز کو جو بٹی ہوئی ہو اس کو فکیل کہہ دیتے ہیں کوئی بھی دھاگہ نما کوئی بھی چیز وہ فتیل کے لازم. اس طرح مثال کے طور پر یہ تار ہے نا اس کو بھی ہم اردو میں فتیل کہتے ہیں اسی طرح دیا سلائی ماجس وہ بھی فتیل ہے اور وہ موم بتی کے اندر جو دھاگا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی لفظ فطیر کا بول لیتے ہیں اسی طرح پریما کارڈ فٹیل سری اس کو بھی فتیل بولتے ہیں یعنی فتیل کا لفظ کسی بھی دھگا نما چیز کے اوپر بولا جاتا ہے لیکن اصلاً جو فتیل ہے فتیل کا لفظ عربی زبان میں وہ کھجور کی گٹلی کا جو دھاگا ہے اس کے اوپر بولا جاتا ہے اور وہ بالکل باریک اور معمولی سا ریشہ ہوتا ہے مقصود یہ ہے کہ ذرہ بھر بھی اتنا معمولی سا بھی ظلم اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا عمر دیکھیے کئی یفترون ترون اللہ کا وہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں وقت کاغلی عصم و اور یہ واضح گناہ ہونے کے اعتبار سے بہت بڑا ہے تو اللہ سبحانہ ہوا کی ذات پر جھوٹ باندھنا یہ اکبر القبائر میں سے ہے قبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے بڑے گناہ ہو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَطالہ علیہ مالم اقل فلیت مقادحمنار جو بندہ میرے بارے میں ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہی اور کہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے منقد بلیہ متعمدن فلیت بغو مقادہ مین جو جان بوجھ کے میرے بارے میں کہتا ہے وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے اللہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ اللَّهِ انہیں یہ اللہ صرف کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں انہیں کوئی خوف اور ڈر ہی نہیں ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا اللہ کے بارے میں جھوٹ کہنا یہی واضح گناہ ہونے کے اعتبار سے بہت بڑا ہے بڑا واضح ترین گناہ ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ پر جھوٹ کہنا اور جھوٹ بانا